السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا الحمد للہ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 قد قال اللہ خاشعون گزشتہ جمعہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات پر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 سارے انسان مسلمان ہو کافر ہو مشرق ہو منافق ہو متقین ہو مقربین ہو سب موجود سب کا ذکر موجود ہے سب کی تصویر موجود ہے پران حکیم ایک ایسا آئینہ ہے جو بھی اسے اٹھا کے دیکھے گا کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ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 ان صفات ساتوں صفات کو ذکر کر کے ایک عظیم بشارت بیان فرمائی کہ الوارثون اولاک ہم الفردوس اللہ دینا خالدون یہی لوگ وارث بنیں گے کس چیز کے جنت الفردوس کی اور جنت الفردوس ہی میں ہمیشہ رہیں گے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 شک و شبہ موجود ہے اگر آپ مستقبل کی خبر ذکر کریں کل ایسا ہوگا کچھ میں بھی شک و شبہ ہے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اگر آپ بسیغہ ماضی ذکر کریں کہ کل ایسا ہو چکا ہے تو یہ خبر یقینی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اللہ رعزت نے مبین کی فلاح کا ذکر کیا ہے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 اور جزمی ظاہر کرنے کے لیے ماضی کا سیدھا استعمال کیا کہ میں نے فلاح پا چکے ہیں ہماری لسٹ میں ہماری فہرست میں جو بھی مومن ہیں وہ کامیاب ہے وہ فلاح اور کامیابی سمیٹ چکے ہیں یہ ایک یقینی خبر بسیغہ ماضی دی گئی فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں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 کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں؟ کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں مسلم گرانے میں پیدا ہوئے یہ بہت سو کی سوچ ہے اگر ہم ہندو گرانے میں ہوتے تو ہندو ہوتے یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے یہودی ہوتے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلم گرانے میں پیدا ہوئے پس یہ ان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے باقی اگر عملی زندگی میں جاؤ تو شاید انہیں کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا نماز سے روزے سے اللہ اور اس کے رسول کے عوامل و نواحی سے دور ایک رسمی اور روایتی مسلمان چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان نہیں کیا حقیقی مسلمانوں کا حقیقی اہل ایمان کا ذکر ہے مومن ہونا شرط اور ایمان کی ایک حقیقت کا بڑا جامع الفاظ میں تعارف کرایا ہے ایک محدث حسن بصری رسیحمہ نے صحیح بخاری میں ان کا قول ہے کہ نئی سلی ایمان و بتحل بلا بتم ما بلاکن باں القلب مسد الاعمال کہ ایمان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 اور پھر امن نماز قائم کر کے اس عقیدے کی تصدیق کری روزے فرض ہیں یہ ایک عقیدہ ہے اور امن روزے رکھ کے اس کی تصدیق کری ہر عمل اس دل میں جو جاگزین حقائق ہیں ان کی تصدیق کر سچے اور پکے بومین ہیں لہذا ہر عمل سے پہلے ہر قدم بڑھانے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے اپنے ایمان کا ادرار ضروری ہے کہ یہ پہلی اسٹیج ہے یا یادینہ الذین تخ اللہ کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو تو تقوی تب ہی قابل قبول ہوگا جب ایمان صحیح ہی ہوگا اطاق اللہ کی سٹیج یہ منسلک اور مشروط ہے یا ایو الحلدین آمنو کے ساتھ یا ایو الح الحلین آمنو کتبہ علیق تو یہ کتبہ علیق مسیام کی منزل کہ یا ایو الح الدینہ کے ساتھ اگر ایمان میں کوئی دراڑ ہے اس کے فہم میں کوئی کمی ہے اور اس کی حقیقت میں کوئی نقص ہے پھر علا فکر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو سلاد نہیں بھی یوم جم فصو علا فکر اللہ یہ ذکر اللہ یا الذین یادین اللہ و الرسول یا اللہ رسول کی اطاعت کی صحت یا یو الذین عامن کے ساتھ قرآن پاک میں لگ بھگ سو مقامات پر یہ خطاب موجود ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تندیف فرمائی کہ جو بھی عوام ہمارے عوامر ہیں ان عوامر پر عمل کرنے سے قبل ان عوامر کو اپنانے سے قبل ضروری ہے کہ تم یا یادین امانو بن جاؤ لہذا اپنے ایمان کا جائزہ لو اور پکے اور سچے ایمان کے ساتھ اس طرف آؤ خود المؤمنون یقیناً مومن فلاح پا گیا ایک ابدی فلاح جس میں کوئی نقص نہیں اب یہ تو ہو گیا حقیقت ایمان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 اسی قدر کو ادر قائم ہو نبی رسلام کے ایک حدیث ہے کہ ان رجل لیکن ہم سارے کو منصلاح دے بن یوپت ابلو علا عشر تسر فمون سمس روب فلوس نسف ایک شخص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 جس قدر خوشیوں کی حفاظت ہوگی اسی قدر نماز کا اجر مرتب ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری نماز دائیں بائیں خیالات میں کھوئے رہتے ہیں اپنے کاروباری کتھیاں سلجھاتے ہیں اور سب کا فرض تو ادا ہو گیا مگر سوال نہیں ملے کیونکہ ان کی نماز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 فوری مستعد ہوتے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے یہ ایک خوشو کی علامت کیونکہ خوشو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اس کے تقرب کی احساس جس قدر بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اعمال آخر کی انجاندہی کا شوق بڑھتا ہے اور نماز تو اللہ تعالی کو وہ فریدا ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے ہی ہوگا ہو گئے اعمال نے قرب ال کو حاصل کرنے کی بڑی ٹھوس بنیاد اپنی نوازوں کے خوشبو کو ہم چیک کریں غور و فکر کریں کیونکہ اسی پر نماز کا اجر و ثباب مرتب ہوتا ہے نبی السلام کی حدیث منتخبات فاحصان سمدہ رکایت ہے جو شخص وزو کر لے اچھے طریقے سے اور دو رکاط نماز پڑھ لے نماز ایسی پڑھے اور بعد آخر نے چار رکایت کرے دکھ لیکن نماز ایسی پڑھے کہ یو سن دکھ رہا وہ بڑے اچھے طریقے سے نماز کے جو اذکار ہیں ان کو ادا کرے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 اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی جو پڑھ رہا ہے اس کے معنیوں سے معلوم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کی الدین یہاں رب تعالی کا کیا پیغام ہے ان معنی پر وہ کرے تفکر کرے غور و فکر کرے یہ ایک معنی ہے اگر اس سے بہت لوگ کٹ جائیں گے کیونکہ ہم کاروباری امور تو جانتے ہیں مگر نماز کا ترجمہ نہیں جانتے کوئی ہے اس موضوع کی نزاکت اور حساسیت کا احساس کر کے کم از کم نماز کا ترجمہ سیکھ لبان کا حمد حمد مبارک فی کیا اس کا معنی ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے بندہ رکوع کے بعد جب یہ دعا پڑھتا ہے ایک صحابی نے پڑھی فرمایا کہ تیس فرشتے آسمانوں سے لپکے کے دوڑتے ہوئے آ ہر فرشتے کی چاہت یہ الفاظ میں پہلے نوٹ کر کے اللہ تعالی تک پہنچاؤں مگر میں نا نہ معلوم نہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو پڑھنے کی توفیق یہ الفاظ ہمارے ہاں نہیں حدیث کو اور نہیں مانتے صحیح بخاری کو اور نہیں مانتے یہ الفاظ ہمارے ہاں نہیں رکوع کے وقت کھڑا ہونا ہی کا وارہ نہیں اعتداد اور اطمینان ہی کا وارہ نہیں یہ آپ کا دین کو جدا ہے نبی اسلام کی حدیث سے ہٹ کر ہے اتائی یاد اللہ وسلمات وقت یہ بات کیا اس کا معنی ہے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظین اور تصویر ہاتھ بھی ہے کیا ان کے معنی ہیں سجدے کی تسبیح سبحان ربی العظ کیا اس کا معنی ہے رضا کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے لوٹے اس طرح کی اسے معلوم ہو کہ اس نے کیا پڑھا ہے تو یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا اور جعلن کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے کم از کم فرق معلوم ہو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہو. تو اسے اس عمر کا احساس ہو اس رقط میں قیام میں ہوں سبحان ربر العظیم پڑھ رہا ہو اسے اس چیز کا علم و ادراک ہو اس لطف میں رکوع میں ہوں اور رکوع کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں ربنا الحمد ہو ربانہ رق الحد فی پڑھ رہا ہو اسے اس عمر کا احساس ہو کہ اس وقت رپن رکوع کے بعد بل قیام میں ہو سجدے کا احساس ہو تشہد کا احساس ہو تشہد اول و باخیر کا احساس ہو اس کو ہر تصویر کا ہر موخر میں حل کر پورا علم و ادراک ہو جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کامل توجہ نماز کی طرف تو فرمایا کہ وہ یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں ہے اسے آج ہی جنم دیا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 جو اللہ اور بندے کے ماں بہن آدھی آدھی تقسیم ہے اور یہ سورہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہم کلامی ہیں اللہ تعالیٰ ہر آئے پر بندے کو جواب دیتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے اللہ فرماتا بات ہے حامدانی آبدی میرے بندے نے میری تعریف کر دی بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ فرماتا ہے افنا علیہ دی میرے بندے نے پھر میری سنا کر دی کہ پوری ایک تقسیم ہے ہر آیت کا اللہ تعالی جواب دیتا ہے جب جواب دیتا ہے تو سورہ فاتحہ کی خراط کا تقاضا کیا ہوا تقاضا یہ ہوا کہ ایک آیت ایک سانس میں پڑھو آپ چہری خراط کر رہے ہو یا سرری خراط کر رہے ہو جماعت میں ہوئی جماعت سے الگ ہو ایک آیت پڑھ کر رک جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آیت کا جواب دے اور اگر آپ نے ایک ہی سانس میں تین چار آیتیں پڑھ دی اور ہم نے بعض پر کو سنا ہے جو تین دن کی ترابی پڑھاتے ہیں ان کا الحمد سمجھ آتا ہے اور آخر والین سمجھ میں آتا ہے باقی بیچ میں ایک ہی سانس میں ساتوں آیتیں پھیل دیتے بغیر فہم کے کسی کے پلے نہیں پڑتے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 ساتھ ہے کہ آپ سو کی رفتار سے گاڑی چھوڑ دیں خود بھی معلوم نہ ہو کیا پڑھ رہے ہو اور سننے والوں کے پلے میں بھی نہ یعنی ایک ہی ساتھ میں سورہ فاتحہ ہے اس کی فضیلت ہے اس کی حقیقت ہے کوئی اس کا جواز ہے تو آپ چاہے اکیلے پڑھ رہے ہو ایک ایک آیت پر سانس لیں اس فہم کے ساتھ کہ اللہ حق العزت ہر آیت پر مجھ سے ہم کلام ہے میری تلاوت کا جواب دے رہے کتنے بڑے شرف کی بات ہے تبھی تو نماز مومن کی مہراج ہے مگر ہم اس کا گلا گھونٹنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھیں اپنے برادری اور آبا شاد کے طور طریقے سے نبی علیہ السلام کی سنت کی معرفت کا کوئی اہتمام ہی نہیں کہ گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کر اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کی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 جن میں دو خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ وصون کتاب ایک کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور دوسرا وہ اقام الصلاح اور نمازوں کو صحیح طور پر سیدھا کر کے ادا کر لیں یہ آمت اور تبسف بالکتاب و سنت یہ دو نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جن سے اللہ رب العزت زمین کی اصلاح کا کام لے گا تو یہاں زمین کی اصلاح کا کام نہیں ہو رہا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 رف الحدین کی سنت اللہ اکبر نبی اسلام کی اتنی احادیث سے ثابت ہے کہ محدثین سین احادیث کو متبادل قرار دی یعنی پچاس سے زائد صحابہ سے یہ سنت ثابت ہے آگے صحابہ کو طالبین نے دیکھا چار سو کے قریب تابعین کے اخبال ملتے ہیں ہم نے فلان صحابی کو دیکھا فلان صحابی کو دیکھا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 اور ہم اس میں کیا کتنا کیا بوجھ ہے اس میں کیا سکل ہے اس میں اس میں کیا آپ کو دینا پڑتا ہے کوئی قربانی دینی پڑتی ایک آسان سا عمل اور با صحابہ کا خول ہے ایک رحم دین کا جو اجر ہے وہ دس لیکیوں کے برابر ہے تو کتنی لیکیاں ہم جان بوجھ کے برباد کر رہے ہیں خود ساختہ مذہبی تعصب کی بنیاد ہم نے دین کو تقسیم کر لیا یہ ہمارا ہے اور یہ حق کا ہے حالانکہ دین اس تقسیم کا نام نہیں دین ایک ہی حقیقت کا نام ہے اور اس کے رسول کی حدایت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو دین کی حقیقت یہ لقد خانفی رسول اس رسول تمہیں حاصل ہے تمہارے لیے ہر معاملے میں عقیدہ ہو نماز ہو کوئی عمل ہو ہر معاملے اس و حسنا آئیڈیل نمونہ اور مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے یہ دین تقسیم نہیں ہے اگر تقسیم کر لے نبیر اسلام کی پیش گوئی ہے تہتر فرقے ہوں گے ہر فرقہ اپنے آپ تندرست رہے گا تو کیا دین کی تقسیم تہتر کی طرف کرو گے اور ہر فرقے کے ہے بیسو آگے شاخیں ہوں گے کتنا دین کو بانٹو گے اور کتنا دین کو تقسیم کرو گے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین خالص قبول کرتا ہے بس اور دین خالص وہی ہے وہی سے ملے گا جہاں سے یہ دین نکلتا ہے اور دین نکلا کتاب اللہ سے اور سننا دے رسول اللہ سے جیسے خالص دون وہی سے ملے گا جہاں سے نکلتا ہے اور اگر اس دودھ کو آگے بھیج دو گے اس میں ملاوٹ کے اندیشے ہوتے ہیں ملاوٹ کے شاعر ہوتے ہیں تو تم کتاب و سنت کے ساتھ مربوط ہو جاؤ تاکہ تمہارا ہر عمل اللہ کے جہمبر کی سنت پر قائم ہو اور اللہ کے رسول کی حد پر قائم ہو یہ معاملہ نماز کا بھی ہے اللہ دین بھی صلاح جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں یہ خوشبو کی تفصیل